اچھا جی آپ کیسے آپ تمام لوگ خیر ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال خبر ہے بھائی ہم نے کہا بے الہی دو منٹ آپ سے تھوڑی بات کر لیں کیا حال ہے کیسی طبیعت ترکیب کوئی اور بھی ساتھی ہیں تو صرف بے الہی عبد خیر وہ آپ نے شاید پتہ کیسے لکھی کیا ہوں گے ٹھیک ہو گیا ابھی ابھی آئے ہیں الحمد للہ اللہ کا رول نمبر چودہ آپ نے ترکیب نہیں بھیجی سردی بہت ہے برف پڑ رہی ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے ہم اندر بیٹھ کر سوپ پی رہے چکن رول نمبر چودہ مکئی کے دانوں بالکل صحیح زبردست ماشاء اللہ بہت اچھی آپ کی بھی اور رول نمبر بارہ آپ کی بھی بڑا مزے کا بنا ہے ماشاءاللہ رول نمبر سات ہیں ان کی ترکیب سبحان اللہ چلیں ایک اچھی کوشش کیا حال چال ہے حضرت کہاں ہیں حضرت مفتی صاحب کبھی آتے ہیں کہ نہیں روم میں آ رہی ہیں بات سمجھ رول نمبر سات مفتی محمود ٹھیک ہیں آپ کو میری آواز آ رہی دیر ہوئی اسلام دعا دعانی ہاں آپ دیکھیں باقی لوگوں نے تراکیب بھیجی ہیں ان کو دیکھیں اور آپ نے جو مجھے آپ نے بھیجا دیکھیں آپ نے بالکل ہی بیچ میں سے چھوڑ دیا ہوا تو کیا ہوا وہ تو ٹھیک ہے پہلے آپ نے کیا بل بلا دے لگا شہر نہ آتے ہوں آپ بل بلا دے آپ نے کہا مذاق مضافی لے کیا بنیں گے کس کی خبر مبتلا کہاں اب غزل بلا پھر مزافرے اچھا خبر بس یہی ہے انشاء اللہ ہو جائے گا ان شاء اللہ انشاء اللہ کوشش کریں ان شاء اللہ تعالی مدد کر سب اچھا مجھے کل کہا آپ لوگوں میں سے کسی نے کہ یہ جو ہے کہتے ہیں اس کو احب البلاد اللّہ مساجد دعا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ اس کو یوں کہہ دیں کہ احب البلاد سیاس میں تفضیل مضاف البلاد مضاف مضاف مضافل مل کر مبتض کہہ دیں اور الا اللہ جار مجرور مل کر متعلق احبہ احب کر دیں وہ بھی ٹھیک اور اگر یوں کہیں کہ حب مضاف البلاد مضافل پھر الا جار رفظ اللہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے احب سیاس میں تفصیل کے سوائے اس میں تفصیل اپنے مضاف اور متعلق سے مل کر مبتدا لوں ٹھیک پہلے مبتدا کہہ کر پھر متعلق بنائے تو بھی ٹھیک دونوں کوئی الجھن والی بات نہیں ہونی چاہیے آئی بات سمجھ سب کو اگر اس میں کسی کو الجھن ہو رہی تھی کہ کیا ہے پہلے مبتدا اور پھر چار مجرم متعلق کیوں سب کو ملا کر مبتدا کیوں نہیں تو بات ایک ہی ہے اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی مبتدا ہے ٹھیک ہے احبو ہی مبتضا ہے اور چاہے مرفور ہے تو کیونکہ مضاف ہے تو مضاف مضافی مل کر پوری بات ہوتی ہے تو حبو مضاف مضافل مبتدا ہیں اور اللہ اللہ جہار مجرور مل کر متعلق ہوتے ہیں ابو سی میں تفصیل کے اب آپ کی مرضی آپ پہلے مبتض کہہ کر باتیں متعلق بنا دیں تو متعلق پہلے کر کے پھر یوں پورا جملہ کہہ کر مبتض بنا لیں ٹھیک ہے جی اور کوئی کل کے سبق میں کوئی بات تو نہیں تھی हुँ. تو جن لوگوں نے کل کی تھی تراکیب تو اچھی تراکیب تھی چھوٹی موٹی غلطی ہو تو بھری جاتی ہے کوئی مستانی ہے ٹھیک ہے تو ماشاء آپ سارے قابل ہیں ہمارے لیے سارے کے سارے قابل احترام ہیں بہت کرم ہیں ہمارے لیے ہم آپ کو آپ سب کو اپنا احساسات سمجھتے ہیں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور رہی بات اس کی کہ جو محنت نہیں کرتا اس کا بھی لگ پتہ جاتا ہے جو کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے جو کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں کر پاتا اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے تو یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا بلے آپ لوگ میسج میں جواب دیں اس لیے جو کوشش نہیں کرتے محنت نہیں کرتے تو کرنی چاہیے وقت دیں آپ اس پڑھائی کو بھی اہمیت دیں اس کو کے بعد نے ایک کام کو شروع کیا ہے اور یہ خالص اللہ کے لیے ہے بس کوئی مقصد نہیں ہے اس سے اللہ اچھا جی حدیث نمبر اٹھاسٹھ اڑسٹ اڑسٹھ سکسٹی ایٹلا الشر اللہ اکبر مائک کا خیال رکھیں اچھا جی یہ چونکہ حدیث مکمل حدیث ہے پہلے والا ابھی اسی سے پہلے جو آپ نے روایت پڑھی ہے کہ الوحدتو خیر من جلیس السو والجلیس السالح خیر من الوحد اسی کا حصہ ہے اسی کا دوسرا ٹکڑا ہے ٹھیک ہے یہ والی بات بھی کہ املاع الخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من املاع شر کیونکہ حضرت عمران بن خطان رضی اللہ تعالی آنہو کی روایت تو وہی انہیں صحیح روایت ہے چونکہ یہ پوری حدیث تھی تو ایک ٹکڑا پہلے ذکر کر دیا دو حصوں میں یہاں پر لکھا گیا ہے اشکاط شریف کی ہی حدیث ہے یملی کہتے ہیں لکھوانا ٹھیک ہے نا جیسے اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی املا ٹھیک کروا لو اپنی املا ٹھیک کر لو املا الخیر کسی چیز کا لکھوانا املا ام لا یوم لی املا ان ٹھیک ہے الخیر بہتر اچھا بہترین وہی خیر ان سے ہے خیر پہلے والا مصدر ہے دوسرے والا خیر کیا ہے سیلا اس میں تفضیل ہے اشکوت خاموشی کو کہتے ہیں پھر وہی سکوت خاموشی خیر پھر وہی خیر املا وہی املا لکھوانا اشر کیا ہے خیر کے مقابلے میں ہے شر ایک کیا ہے بہترین اور یہ کیا ہے بدترین جی حدیث کا ترجمہ املا الخیر خیر امنکوت بہترین بات لکھوانا املا الخیر اچھی بات لکھوانا خیر بہتر ہے من سکوتے خاموش رہنے سے اور سکو تو خیر اور خاموشی بہتر ہے من بری بات لکھوانے سے تو بری بات کے لکھوانے سے خاموشی بہتر ہے اور اچھی بات لکھوانے سے اچھی بات لکھوانا یہ خاموشی سے بہتر ہے یعنی ایک انسان اگر بولتا ہے تو اچھا بولتا ہے کوئی بری بات نہیں بولتا کوئی بری بات نہیں لکھواتا تو اس کے لیے بولنا ہی بہتر ہے لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ جب بھی بولتا ہے بری ہی بات بولتا ہے جب بھی اس کا منہ کھلتا ہے اس کے منہ سے کوئی بری ہی بات نکلتی ہے بد اخلاقی ہی کرتا ہے گالم گلوچ ہی کرتا ہے تو اس کے لیے خاموشی ہی بہتر ہے ٹھیک ہے اس لیے املا الخیر خیر و مین سکوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املا الخیر کے بہترین بات کا لکھوانا اچھی بات کا لکھوانا بہتر ہے من سکوت خاموش رہنے سے بس سکوت و خیر املا عشر اور خاموشی بہتر ہے اس سے بری بات لکھوانے سے تو جو لوگ اچھی بات کرتے ہیں جب بھی جہاں بھی بیٹھتے ہیں جس جگہ میں بیٹھتے ہیں جس کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں اگر وہ اچھی بات کرتے ہیں تو ان کا خاموش رہنا بہتر نہیں ہے بلکہ ان کا بولنا کیا ہے بہتر ہے اس لیے کہ وہ جب بھی بولتے ہیں تو اچھی بات بولتے ہیں بسکو تو خیرمن املا اشر اور خاموش رہنا بہتر ہے ان لوگوں کے حق میں کہ وہ جب بھی بولتے ہیں ان کے منہ سے کیا ہے پتھر بات ہی نکلتی ہے بری بات ہی نکلتی ہے کالم گلوچ ہی نکلتی ہے بد اخلاقی نکلتی ہے اور جب بھی وہ بات کرتے تو کسی کی حبت کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ اللہ کبیر ترکیب کو دیکھ لیجئے دیکھنا کیا اس کی کوئی ترکیب پرواز ہے جی کیا ہی بات کیا ہی ہاں. ترکیب پروا دے جی. اب کے لیے ہے جو جو چاہے جو جو ترکیب کرنا چاہے ہم آپ کا انتظار کریں گے کتنے منٹ پورے دو منٹ ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جو جو جو لکھے گا ہم اس کے انتظار کریں گے لیکن یاد رکھیے گا کہ پوری ترکیب ایک ہی میسج میں ہونی چاہیے دو حصوں میں نہیں جی ہم آپ کے بکھیرے ہوئے ٹکڑے اور الفاظ کو جمع کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے ایک ہی ترکیب ایک ہی میسج میں دو منٹ کے بعد اتنی لمبی ترکیب تو نہیں ہے صرف ایک حصے کی ترکیب کر دیں دوسری کی ضرورت نہیں ہے صرف پہلے حصے کی ترکیب کرنی ہے الخیر خیر من سکوت بس پوری حدیث کے نہیں صرف پہلے حصے کی ترکیب کرنی ہے ام الخیر خیر من خیروت جی ماشاءاللہ اچھا منظار تو آگے کیا ہوا بات نہیں کرتے پریشان ہو گئی رحمت اللہ مل کر متضر اس میں تفصیل زمیر فائل زبدست رول نمبر دس کی ترکیب مکمل اور اچھی اور رول نمبر سب سے پہلے کس کی تھی رول نمبر بارہ کی ترکیب جہاں تک کی ہے وہاں تک تو بہت اچھی لیکن نامکمل اچھا جی رول نمبر چودہ تم نے کیا گڑبڑ کی ہے اچھا نہیں اچھا رول نمبر چودہ کی بھی اچھی ترکیب ہے ماشاءاللہ پہلے مفت بنا کیا ہونا رول نمبر ایک سونے کیا گڑبڑ کی ہے مضاف مظافر کو پہلے مفت بناؤ تو یہاں آ آخر میں کہتے ہیں کہ चलो ठीक ٹھیک ہے جو بھی ہے ठीक ٹھیک مجھے سمجھ میں آ گئی بات جگہ میں سابط ان کہاں سے لے آتے اور رول نمبر پانچ ہر جگہ ان نہیں ہوتا اللہ ہر جگہ سابطن تو نہیں ہوتا نا کیا کہتے ہیں پشتوں میں ہر سرے شاغل نہیں ہوتا hmm. مجدور کیا ہے ضرف مستقر نہیں ہے ضرف لغ ہے یہ خیر ان سے متعلق ہوگا اچھا آپ کون کون رہ گیا رول نمبر پانچ کی بھی ہوگی گڑبڑ بارہ کی بھی ہوگی نامکمل چودہ کی بھی ہوگی اچھی ترکیب دس کی بھی ہوگی اچھی ترکیب ایک کی بھی ہوگی اچھا رول نمبر پندرہ کی ترکیب نہیں آئی اور رول نمبر سات کی جی کیوں رول نمبر پندرہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے موجود صرف شو پیس ایسا نہ کیا کریں کرے ایک منٹ نہیں ہم نے آپ کو چار منٹ دے دیے دو منٹ دیے تھے پانچ منٹ اور چلیے رول نمبر سات آپ نے ترکیب نہیں کی کیوں یہ واؤ کے متعلق نا پہلے والی واؤ کا آپ نے چھیڑا نہیں ہے صرف رول نمبر بارہ نے چھیڑا ہے انہوں نے اس کو استنافیہ بنا لیا واؤ استنافیہ نہیں ہے وہ ہے واؤ ہر فی چونکہ پہلے والی حدیث کا ٹکڑا ہے دوسرا یہ تو اس پورے ٹکڑے کا آتف ہے پہلے والے پر استنافیہ نہیں ہے استنافیہ وہ ہوتا ہے کہ جیسے بالکل نیا کلام شروع ہو رہا ہو یہ حرف آتف ہوگا زبردست رول نمبر پندرہ نے حرف آتےف ہے ہاں مضاف مضاف لیں مفتہ خیر اس میں تحصیل منجار مجلور جار مجلور خیر کے جملے اسمیہ تو آگے خبریہ بھی مفت مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف آ ٹھیک ہے جی یہاں تک زبردست سب کی اچھی ترکیب ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں ترقیاں دا فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی تمام خوشیاں عطا فرمائے اور مزید سے مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے قسم کے سمجھ نہیں آئی مجھے آپ کی بات رول نمبر پانچ आप सबके लिए इसमें फाइल समझ में नहीं आया किसम है फाइल है क्या किसम के خیر ان نہیں سمجھ میں آ رہا خیرون اس میں تفضیل ہے نا اس میں تفضیل ہوں ہاں ٹھیک ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اس لیے کبھی آپ نے مجرد کے ابواب پڑھے تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ خیرن اس میں تفضیل کیسے ہیں؟ چلیں آپ ذرا دیں کہ اس میں تفضیل کیسے چھوڑیں قانون لگ کر اصل میں ہوتا ہے پھر قانون کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے خیرن بن جاتا ہے ازربو و مذہب کرے بہت اچھے بہت خوب سب کے لیے اچھا املا, خیر من املا الخیر مضاف املا مزافل مضاف مزافل مل کر مبتدا خیر میں <tlak> اس میں ضمیر آپ فائل کہہ دیں من جار مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اس میں خیرن سی میں تفصیل اپنے اور متعلق سے مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ ہو کر معطوف آلے اب اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یوں کہہ دیں کہ خیرن سی میں تفضیل خبر من جار مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے خیرون سی میں تفصیل کے بالکل آپ کی ترکیب درست اور یوں کہیں کہ صرف خیرون سیر میں تفضیل تفصیل کیا کہ آگے چلیں من چلے سکوت مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے خیرن سیر تفصیل کیا میں تفضیل اپنے متعلق سے مل کر خبر پھر بھی آپ کی ترکیب ٹھیک ٹھیک ہے نا بات سمجھ میں آ رہی ہے اب آپ تھوڑا اپنے ذہن کو وسیع کرتے جائیں کہ کیسے کیسے فرق پڑتا ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا سب ٹھیک ہے جی تو مبتدار خبر مل کر جملے خبریاں ہو کر معطوف آلے بہ حرف آتفا تو وہی اکوت خیر املا اشر ماتوف اور خیر من ماتوف خیروت خیر ماتوف ماتوف ماتوف ماتوفا لے ماتوف ماتوفا لے مل کر جملہ معطوفہ ترکیب پر بھی نظر ڈال لیجیے مبتدا خیرون وہی سی میں تفضیل خبر ٹھیک ہے جی جار املا ا مذاف اشر مزاف لذاف مل کر مجرور جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے خیرون کے ٹھیک جی چلیے زبردست حدیث نمبر 69 المؤمن الموت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن الموت مسلمان کا تحفہ موت ہے موت تحفہ گفٹ المومن ایمان والا الموت موت تو موت کیا ہے مسلمان کا تحفہ ہے ٹھیک ہے جی تحفہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کسی دوسرے کو بطور مہربانی کے بطور مشقت کے بطور محبت کے کوئی چیز گفٹ کرتا ہے عطیہ کرتا ہے تو اب یہ کہ موت ایمان والے کا تحفہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اکبر یوں سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی نعمتوں یعنی جنت کی نعمتوں کو دیکھنے کے لیے اور دیدار الہی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کرنے کے لیے یہ کیا ہے موت ویزا ہے ویزا اگر کسی کو ویزا دے دیا جائے کسی ملک کا ویزٹ دے دیا جائے گھومنے پھرنے کے لیے تو تحفے میں دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ وہاں جا کر اس کو گھومنا پھرنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اسی طرح انسان کو کبھی بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ٹھیک اس لیے کہ انسانی دنیا کے اندر اس دنیا کے اندر جو انسانوں کو جو قوت عطا کی گئی ہے اور اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جب جنتیوں کو جو یہ قوت عطا کی جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی یہ قوت بخشیں گے کہ جنتی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کر سکیں گے تو یہ کیا ہے مومن کا تحفہ موت اس لیے ہے کہ اس کے بغیر نہ ہی تو یہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ سکتا ہے اور نہ یہ کہ وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کر سکتا ہے اگر یہ ممکن ہے تو صرف اور صرف موت کے ساتھ ہی ہے اس کے علاوہ نہیں بات یہ ہے کہ موت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک کو تالا فرماتے حدیث خودی ہے کہ میں جو ایماندار ہوتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں ان کی جسم سے روح کو میں اس طرح نکال لیتا ہوں جس طرح کے کیا کہتے ہیں اس کو بڑے مزے کی تصویر ہاں آٹے سے بال ٹھیک ہے آٹے سے بال کا نکالنا کتنا آسان ہوتا ہے کتنا سمپل ہوتا ہے اگر نکال لیا جائے تو محسوس بھی نہیں ہوتا ٹھیک لیکن جو اس کے مد مقابل ہوتا ہے کوئی کہ جو برا شخص ہوتا ہے گناہگار ہوتا ہے اس کی روح اس طرح نکالتا ہوں جس طرح کے جھاڑیاں ہوں کانٹے دار جھاڑیاں ان میں سے کس، کسی چیز کو نکالنا کسی پھنسی ہوئی چیز کو مثلا اگر کپڑا ہی ہو اور جھاڑیوں میں وہ کیا ہو جائے پھنس جائے جھاڑیوں میں تو اس کا نکالنا کس قدر مشکل ہوتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ہو تو اس طریقے سے میں کیا ہے کافروں اور فساق کی روح اس طرح قبض کرتا ہوں اللہ و اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ آسانی فرمائے اور ہم میں سے ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت کل طیبہ نصیب فرمائے جی میں المؤمن الموت کی ترکیب ایک کوئی کر دے جلدی سے ہم آگے چلتے ہیں زبردست ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو فتو مزاف مزاحفل مزاف مزافل مل کر مبتدا اور المعود خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا <خبر> حدیث نمبر سیونٹی ستر اللہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے ید اللہ اللہ کا ہاتھ الجما جماعت پر ہے عبداللہ بن عمر اللہ تعالی سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایدو اللہ, اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اللہ اکبر اس طرح کی مختلف احادیث ہیں پوری حدیث جو ہے وہ یہ بھی حدیث کا چونکہ ایک ٹکڑا ہے پوری حدیث یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائیں گے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ امت کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کسی معاملے میں بیٹھ کر سوچیں اور غور و فکر کریں اور جس نتیجے پر پہنچے اور وہ نتیجہ کس کا ہو گمراہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائیں گے تو اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اس لیے کہ جو لوگ سمجھدار لوگ مل بیٹھ کر کسی معاملے کو سنجیدگی سے سوچتے ہیں اس پر مختلف لوگوں کی آراء آتی ہیں اور اس کے بعد کسی کے متعلق مطلب فیصلہ کر دیا جاتا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا ہو جاتے ہیں اسی فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں اس لیے کہ کئی سارے مسائل کے اندر آپ دیکھیں گے فقہ اور اس سے قبل کیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تار اجمعین کا اجماع ہے ٹھیک ہے کہ یعنی کہ جس طرح کہا تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع صحابہ کا اس کے علاوہ اور کئی سارے مسائل ہیں پھر اس کے بعد تابعین کا اجماع اور وغیرہ وغیرہ تو امت مسلمہ کے جو مشتحدین ہیں ان کا اجماء جمہور مسلم جس طرح ہم کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو جب کئی طرح بہت سارے مسائل اس طرح کے آ جاتے ہیں اس چلتے دور کے اندر بھی کہ جن کا استعمال کرنا قرآن و حدیث سے یعنی بظاہر سراہتا نہیں ملتا اب اس کے بعد یہ ہے کہ علماء اس علما غور و فکر کرتے ہیں نصوص کے اندر قرآن مجید کی آیات کے اندر احادیث جس نتیجے پر پہنچتے ہیں تو بس امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی سے راضی ہو جاتے ہیں اب جو بندہ اس کے خلاف کرے گا تو اس کے بارے میں بہت سخت واحدے ہیں جیسے کہ مثلاً منشا فرنار جو کیا ہو گیا تنہا ہو گیا جس نے کیا ہے جماعت سے علادگی اختیار کی اللہ تبارک و اس کو کیا ہے جہنم میں ڈال دیں گے تو بہرحال جو بھی ہو تو جس پر اجماع ہو جس پر کسرت ہو اسی انہی کے ساتھ رہنا چاہیے الگ سے اپنا فرقہ نہیں بنانا چاہیے ید اللہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اللہ تعالیٰ کی تائید کس کو حاصل ہے جماعت کو حاصل ہے تو میں نے آپ کو کل بتایا کہ جماعت کی نماز کی وجہ افضلیت بھی یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں کے لیے وہ یہ کہ جب بھی وہ آتے ہیں تو اس میں کیا ہے نیک و سب ہوتے ہیں تو ان ن... کچھ نیک و ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے دوسروں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے آ... نماز وغیرہ بھی کیا ہو جاتی ہے ایسے ہی یعنی اچھے درجے کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے جی اللہ اکبر اس کی بھی ترکیب کر دئی دل جماعت سبردست. سبردست. دونوں باتیں ہوں گی ٹھیک ہے سبتا فیل ہوگا یا سبا ثاب اس میں فائل ہوگا ٹھیک ہے نا جی زبردست تو حید اللہ حید المزاف لفظ اللہ مل کر مبتدا ظرف مستفر خبر الجماعت مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سب کے ثابت ان کے بہت اچھے جی سب کو ترکیب کرنی چاہیے سب اس کی کوشش کریں چھوٹی چھوٹی حادثیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق فیق دیں اور کوشش کریں جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے منجد و جدہ بہت جزاک اللہ جی رول نمبر دس اور رول نمبر پندرہ اور باقی تمام کے لیے بھی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں گے تمام مستہ کی دعائیں تمام معلومات کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ بھی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھا کریں سوال تو نہیں ہے کسی کا مبالغا کیا مطلب جہاں پر کہیں مبالغہ ہوگا تو بتا دیں گے ایسی کیا بات ہے مبالغہ کی ہاں جی دونوں ہیں نا آپ کو بتایا کہ جب بھی زرفی مستقر خبر بنتا ہے وہاں پر علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کا متعلق اسم کو نکالیں گے بعض کہتے ہیں کہ اس کا متعلق فعل کو نکالیں گے تو ہم دونوں کے اعتبار کرتے ہوئے جاتے ہیں سبتا و یا کے ثابتن یہ شروع میں بتا دیا تھا تو بھولنا تو نہیں چاہیے اس کے بعد بھی ہم کرتے رہیں سبتا و یا کے ثابتن دونوں نکالتے ہیں خبر کی صورت میں ہاں بس آپ اس بات کو چھوڑے یہ حروف ہوتے ہیں اور حروف کے کوئی مانا بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ حروف ایک دوسرے کو ملانے والے ہوتے ہیں جملوں کے اندر حروف کا کام ہے یہ ان کا ذاتی طور پر کوئی معنی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دوسرے کے ساتھ مل نہیں جاتے ہاں کسی کا صرف پھیل نکالتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نظر ثانی کرنی چاہیے ان دو تین پیجز پر جو ہم نے شروع میں آپ سب کو سینڈ کیے تھے وہ یہ تھا مستقر خبر بھی بنتا ہے ٹھیک ہے حال بھی بنتا ہے صلا بھی بنتا ہے صفت بھی بنتا ہے اگر ظرف مستقر صفت ہو تو صرف اور صرف اسم ہی نکالیں گے ظرف مستقر سلا ہو تو صرف اور صرف فیل ہی نکالیں گے ظرف مستقر حال ہو تو او, میرا خیال سے وہاں پر او, ضرف مستقر حال ہو تو پھر بھی کیا ہے اسمیت و خبر کی صورت میں صرف اختلاف ہے ان کو پڑھ لیجئے گا اس لیے ہم دونوں کے اعتبار کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہوگی بات تو جہاں پر جو بھی ہوگا جی آپ کو بتا دیا جائے گا حرورت کے بارے میں جہاں پر اثر ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں پریشانی والی بات نہیں ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے حامی و ناصر ہوں سب کو اللہ تبارک و تعالی تعالیٰ صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی ادا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے حامی و ناصر ہوں ایک گزارش ہے کل شاید کلاس نہ ہو اگر کل کلاس ہوگی پھر تو ٹھیک اگر کلاس نہ ہوئی کل اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ ہفتے والے دن پڑھیں گے ٹھیک ہے اگر کل کلاس نہیں ہوگی ہوئی تو پھر ہفتے والے دن سیچرڈے کو ہم کیا کریں گے سبق پڑھیں گے ٹھیک پھر پرسو چھٹی نہیں کریں گے آ رہی ہے بات سمجھتے اس لیے سب کو جو کرنا رہنا ہے کل اگر میری طرف سے میسج آیا آپ کو یہیں گروپ میں ہی کہ کلاس نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ہفتے والے دن کلاس ہوگی ٹھیک ہے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں جی بالکل اسی ٹائم ان شاء بجے